بسم اللہ الرحمن الرحیم فیض آباد میں پروگرام پر جاری ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کوشش کو کامیاب کرے میری نصیحت صرف دو باتوں کے لیے ہے ایک یہ کہ جب آپ پروگرام کے لیے اکٹھا ہوں تو آپ سب لوگ ایک ہی بات پر وہاں چرچا کریں وہ ہے اللہ کی دعوت کی بات دعوتی مشن کی بات کسی اور بات کا وہاں چرچا نہ ہو مثلاً پولیٹیکل بات کمیونٹی کی بات یا کوئی اور بات صرف اللہ رب العالمین کا جو دعوتی مشن ہم کو چلانا, چلانا ہے ہر جگہ خوشی کی بات ہو اگر ایسا کرے گا آپ لوگ تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ساب جائے گی وہاں فرشتے اتریں گے فرشتے دوسری بات یہ ہے کہ جب اکٹھا ہوتے ہیں لوگ تو کچھ کھانا پینا بھی ہوتا ہے تو دیکھیں اسلام میں اصول ہے کہ تاہم واحد یعنی کھانا صرف ایک ہو ایک کے بارے یہ ہے کہ کوئی ایک آئٹم سادہ بالکل سادہ قسم کا ایک آئٹم نے جب آپ کو نبوت ملی تو آپ نے ایک پہلا پروگرام کیا تھا وہاں اس میں بلایا اپنے قبیلے کے لوگوں کو تو آپ کا آپ نے صرف لوگوں کو دودھ پینے کے لیے ایک ہی آئٹم ہر تلی نے اس کو انتظام کیا تھا اس کا دودھ منگایا گیا اور ہر ایک نے تھوڑا تھوڑا دودھ پیا یہ ہے تو کوئی ایک سادہ آئٹم یا بہت سے بہت دو آئٹم اس سے زیادہ نہیں تو جب آپ سدگی کے ساتھ کریں گے تو بہت زیادہ برکت اس میں ہوگی یہی دو نصیحت میری ہے کہ بات کریں صرف اللہ کے مشن کی اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر کوئی کھانے پینے کا اہتمام نہ ہو بہت معمولی طور پر سادہ طور پر کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے بس اگر آپ ایسا کریں گے تو فرشتے وہاں آئیں گے اور فرشتوں کو آنے سے وہاں برکت ہوگی اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہوگی میری دعا ہے کہ یہ پروگرام کامیاب رہے اللہ اس کو خوب خوب مدد فرمائے السلام علیکم و اللہ